بس الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ وصل و رحمت علیہ وحمۃ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسا علی الحمن الباء وصور باطعمس ورن الباشہ اور واقع تمام اخبار برادران شامین سب کو مصنف السلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف البین الباشہ میں سے درخت نمبر ایک اور اس کتاب کے اندر حاملہ ہم ہمارا سلسلہ دس اوراد شریف میں سے اوراد اشریہ کا اندر نمبر انتیس تو جی تو مجموعی درش کو ایک سو اسی سے ظاہر کیا گیا ہے اور اورا دیشہ میں سے ہم عورا سلیہ میں سالون سے پہلے کے ایک دو پیراگراف جو باقی بچہ تھا وہ پڑھیں تو اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہاں جی یا ربہ ہو یا رب یا ربہ ہو یا سعدہ ہو یا صندا ہو یا, یا مولا ہو یہ خیال اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارا تھا ابھی یہ سارے اصل مقصد جو ہے یہ سوال یا رب سال عرب عربا اللہ ہمارے فریاد کو پہنچائے ہمارے فریات کو پہنچائے کہ کہیں پھر آخر میں جو اصل چیز جو مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ نسل کا یہ آج کا یہ پر گاخر نسل یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان لا خلق خلقنا بنار قوانتا خلا ولی والین یہ دو دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا دعائیں اور بھی ہیں ہاں اسی توسل میں فی الحال <سؤال> دو پیروگراف دو دعائیں اس میں مل اللہ تعالیٰ و وسل دیکھیں اس کے اندر دو دعائیں کا ذکر ہے کہ اللہ تشبیہ خلق خلقنا بنار ون طاخلہ ول والدین ان دو جملوں کی جی تو نسلو کا یا اللہ اللہ اللہ یہ ایک حصہ ہے دعا کا اللہ تشیہ خلقنا نہ بنار دوسرا حصہ ون طاخلہ ولیدینہ تیسرا تو لغات میں سے نسلو کا یعنی اصفیل صعال یس الصعال تسعل مسلطن سے مانگنا طلب کرنا نسل کا بس اے اللہ ہم مانگتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہم طلب کرتے ہیں یہ معنی ہو جائے گا یا اللہ یعنی اے اللہ یا فن دہ اللہ تعالیٰ کو رہے ہیں تین دفعہ چونکہ تین دفعہ اس نے رہے ہیں جس طرح عادی سے مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تین دفعہ پکارتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لبے کا ابدی اے میرے بندے لبے ہو حاضر ہوں کیا مانتے ہو کیا چاہتے ہو کیا مشکل ہے تمہاری کیا پریشانی ہے تاکہ میں اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کروں اس لیے تین دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تاکہ جو ہے اللہ کی طرف سے اجابت جو ہے یقینی ہو جائے تو یا اللہ یا اللہ کہ یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکاریں کہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں ہم طلب کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ, اے اللہ اس میں یہ ہیں جو ہے اس سے پہلے جو یا رب یا ربا ہویا سعیدہ ہوا صندہ ہوا موللہ ہوا غاتر اغبۃ یہ جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے ہیں اور اس سے پہلے بھی یامنا صلی الجمی صد العبی یامن اللہ وہ سارے کلمات بھی یہ سب کے سب اس سے پہلے جتنے اللہ کے نام لیے ہیں سب اللہ کے صفاتی نام ہیں اللہ کے صفات ہیں اور اللہ اس میں ذات ہے اس کے پاغذات کے نام میں ذات ہے وابجود کا نام مبارک ہے علام شخصی ہے یعنی ایک معین مشخص ذات واج وجود کا نام میں ہے تو اس میں اللہ کے اندر ہاں جی اس کو دوبارہ تین دفعہ دو ذکر مطلب کیا گویا کہ آپ نے ان اس ذات کو ان تمام صفات کے ساتھ دوبارہ تین دفعہ ذکر کیا پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ ان اللہ تشبیہ خلقہ نام اس میں ان حرف ناصفہ ضرور بولتے ہیں اس کا معنی یہ کی کے معنی میں آتا ہے ان یہ کی لا تو شویہ کی یاد جو زبرد ہے اسے ان نے دیا ہے تشوی کے یاد شاکین ہوتا تھا یہاں پر تو لا تشویہ تشوی نفی نہیں ہے تو کا معنی کیا ہے شوال لا نفی ہاں جی لاف نفی شوا یشوی ششین اس کا معنی جو ہے بنا ہاں جی ہاں کا میں کو لگتا ہاں کباب بنانا ہاں اس بنانے میں بنا کا معنی لکھا ہے لغت میں تو تشوی جو ہے باب تفیق سے شگا غلطی کا تو اللہ تشویہ اس کا معنی کیا ہے اللہ تشوی نے یہ کہ تو نہ بن ڈال یعنی اللہ تو بن نہ ڈالے یہ کہ تو نہ بن ڈال ہے کباب نہ بنا اے اللہ تو کباب نہ بنا دے بن نہ ڈال دے کس چیز کو بن نہ ڈالے کس چیز کو کباب نہ بنا دے کس چیز کو جلا نہ ڈالے خلقنا ہمارے خلق کو خلق میں نے یہاں جسم کا منع کیا ہے خلق بن نار نار جہنم کے آگ پہ نار آگ کو کہتے ہیں جہنم کو قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر نار سے تعبیر کیا ہے کیونکہ جہنم جو ہے آگ کا ایک عظیم دنیا ہے ایک چھوٹا سا جگہ نہیں ہے ایک دنیا ہے آگ کا آگ کے دنیا ہونے کی واضح ثبوت یہ حیدر نگر میں قرآن پاک فرماتے ہیں وہاں سے جو چنگاریاں اڑتے ہیں نا وہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہے سبس اونٹوں کے برابر ہے جو چنگاریاں دور گرتے ہیں اب ہم اندازہ کریں ہمارے گھروں میں جب ہم لکڑیاں جلاتے ہیں اس سے چنگاریاں کتنے چھوٹے چھوٹے چنگاریاں گرتا ہے دور جا کے ہاں گر جاتا ہے لکڑی جلاتے ہوئے اب جہنم سے جو چنگاریاں دور جا کے گرتا ہے قرآن فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہے اور بڑے بڑے سبز اونٹوں کے برابر ہے عرب میں سب سے جسم کے لحاظ سے بڑا جو ہے جانور سبز اونٹ ہے زرعت اونٹ ساری زرعت اونٹ ہے تو آپ یہ سا اندازہ کریں جہنم کے آگ کتنا زیادہ ہوگا تو اسی آگ پہ اللہ ہمیں بھون نہ ڈالے ہمیں کباب نہ بنا دے اللہ تو شبیہ خلق نہ بننا خلق ویسے لفظی لغت کے لحاظ سے مانا جو ہے خلق خلق کا معنی مخلوق کے معنی میں اللہ کا پیدا کیا ہوا موجودات پیدائش خلق کے معنی معنی نظرِ ایجاد موجودات خلق کے بھی موجودات لوگ انسان خلق کے معنی نو انسان تبھی ساتھ انسان کے وجود کی بناوٹ یہ سب معنی المنجد المجدام لغت میں لیکن مرحوم نے بھی اور باخرشی احصاف دونوں نے جو ہے خلق کو دعوت میں جسم کا معنی کیا ہے اللہ یعنی اللہ تشویہ خلق خلقنا بنا اے اللہ اے اللہ اللہ یا اللہ یہ میرے مہربان اللہ اللہ خود یا اللہ یا اللہ کے کر پکانے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جو ہے بون نہ ڈالے ہمارے جسم کو کباب نہ بنا دے ہمارے جسم کو ماتی کہتے کہ میں کو یا اللہ عنگ کو کس چیز پہ بن نار جہنم کے آگ پہ خدا انگیر کو جہنم میں کہ ہم میکو لکمتوں اس پر جلا کے اس کو بھون نہ ڈالے اس کو ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں چونکہ جہنم کے سب سے سخت ترین عذاب اور سب سے جو ہے وہ تمام جہنمیوں کو جو عذاب ہر صورت میں ملتے وہ یہی جہنم کے آخ ہے ہاں قرآن نے اس کو بہت و تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو یہاں جو انہوں نے جسم کا معنیٰ کیا ہے ورنہ جو ہے یہاں پر کیونکہ سابقہ معنی میں مخلوق موجودات انسان طوی انسان کے وغیرہ سے اخذ کیا یہ جسم ورنہ طویع وہ وجود کا معنی بھی یہاں پر کر سکتے اللہ میرے وجود کو تو جہنم کے آگ میں نہ جلا دے اللہ میرے طویل ساخ کو جو میرے جسم میں اس کو تو جہنم کے آگ پہ کباب نہ بنا دے لیکن جب طویع ساخ وجود سے مراد دی ہے جسم میں لہٰذوں نے سادہ ترجمہ کر کے جسم کا معنی کیا اے اللہ ہمارے جسم کو جہنم کے آگ پہ بھون نہ ڈالے جہنم کے آگ پہ کباب نہ بنا دے جلا نہ دے تو یہ بنے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری تُس درخواست ہے نسل کا ہمارا تُس درخواست ہے اے اللہ اے اللہ اور ہم تجزانہ درخواست ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اسام کو ہمارے جسم کو جہنم کے آگ سے بھون نہ ڈالیں ہماری تس سے درخواست ہے ہم کہ ہمارے احسام ہم کو جہنم کے آگ سے جہنم کے آنکھ سے کباب نہ بنا دے یعنی ہمیں جہنم میں نہ جلا دے یہ دعا کر لیتے ہیں اللہ تو شبیہ خلکنا بنا آگے پھر تیسرا دعا ون تاخیر لنا ولی والدینا غفر یقرو بخش دینا گناہوں کو بخشنا تخیر اللہ تو بولئے کہ تو بخش دے لنا ہمیں باقاعت الما اللہ ہمارے لیے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ولی والدینہ اور ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے یعنی ہمارے والدین ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو بس دے اور ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی واضح یعنی ہمارے اور ہمارے والدین کے مفرت فرما تو اذن گرمی اس دعا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جو اس کے آسماء صفاتی سے یا رب یا ربا یا سعیدہ ہو یا سندا یا مولا ہو یا غائد ہو کہہ کر پھر سالو کا دوبارہ یا اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اے اللہ اے اللہ تو لان لال شو اخلک نا بننا اللہ تمہارے جی ہمارے جسم کو جہنم کی آگ پہ کباب نہ بنا دے جہنم آگ پہ جلا نہ ڈالے اور ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو بخش دے تو یہ بہت ہی اہم ترین دعاؤں میں سائزان کر ہمیں ان دعاؤں کو خلوص دل سے پڑی جانے والی دعا ہوتی ہے کیونکہ گناہوں کو نہ بخشیں تو انسان جہنم میں چلا جاتا ہے اور خدا نہ ہستا پھر انسان کو جہنم میں پہنچا جائے اور جہنم کے آگ پہ ہمیں کباب بنا دیا جائے جس طرح قرآن کافروں کے لیے منافقین کے لیے وعید کیا اور فاسق و فاجر مجرم لوگوں کے لیے تو ہم کیا واقعین کبھی سوچا کہ ہم برداشت کر سکیں گے کیسے برداشت کریں گے اظہین گرہ میں جی جہنم سے نجات ہر صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے اور جہنم میں پہنچانے والی تمام جو ہے اسباب گناہیں اس سے بھی بشک رہنا ضروری ہے جہنم کوئی مزاق نہیں ہے ازین گرہ میں تو اللہ تشیہ اس مبارک دعا کے حوالے سے تھوڑا توضیح دے دوں تو آ جان گرامی چونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہنم کے آگ کے اوصاف مختلف آیاد نے بیان فرمایا کہیں نارن حامیہ یوں معنی کیا ہے نار الحامہ بھڑکتی آگ جہنم کی بھڑکتی آگ لوگوں کو اس میں ڈال دیے جائیں گے کہیں فرمایا نارن تلس دہ شعلہ ور ہیں اس کے شعلے آسمانوں کی طرف والے شعلہ ور آک شلاور آگ کمانا کیا ہے پھر کہیں نار اللہ الموقد ہاں جی وہ آگ جس کو اللہ نے روشن کیا یعنی اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ نار اللہ المقدہ اور یہ آگ کہاں پہنچے الطی تت علی والا فضدہ ہاں جی جنیوی آگ جو سب سے پہلے ظاہری جسم کو جلاتے ہیں یہ آگ اندر دل کو جلا دیتے ہیں دل اور سینے کے اندر اندرون کو جلا دیتے ہیں ظاہر کو تو جلاتے ہیں اور اندر کو بھی جلا دیتے ہیں زنگر میں تو نارن تل نار واحل قدا تلتی تت والدہ سرح وضم ہاں اللہ کے وہ آگ جو اللہ نے روشن کیا اللہ نے بڑھکایا جو کہ دلوں تک کو جلا دیتے دلوں تک کو پہنچ جاتے اسے جلا دیتے ظاہر کو تو ویسے جلا دیتے ہیں اندر کو بھی جلا دیتے ہیں اور کبھی حرما نار و منہ سدا ہاں دکنا بن کیا واک دکنا بن آق. ہاں جی تو یا ذہنی گہنی آنکھ کی کنو میں آگ کے کنواں ہے اور اس میں آگ کے ستون جیسے ہیں اور اوپر سے ڈھکنا بھی بند ہے کنواں ہیں اس کے اندر آگ جو آگ کے شولے ستون کی شکل میں ہیں ہاں اس میں اور پتنی کتنا گہرا ہے وہ آنکھ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کنواں اس میں بندے کو ڈال دیتے ہیں پھر اوپر سے ڈھکنا بھی بند کر دین منہ سدیں وہ آگ جس کا ڈھکنا بن ہے آنکھ کون ہیں اس میں اور پھر اس پر سے ڈھگنا بھی بند ہے ڈھگنا ہو کے بندے کو اس میں پھینک رہے پھر ڈھگنا بند کر رہے ہیں اس لیے باقی باقیاتوں میں اور بھی آتا ہے جو جہنمیوں کو جہنم میں جب پھینک دیتے ہیں تو وہ حریات کرتے ہیں بھائی ہمیں تو باہر نکلنے دو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دو ٹھنڈک محسوس کرنے دو ہمیں تھوڑا سا وافا ڈالو تو فرشتے ان سے خطاب کر کے بولتے ہیں کا القصلہ تو کر لیں چپ رہو اور بات نہیں کرو ہاں جی اور بعد نہیں ان کو جو ہے خرگش کوئی مہلت نہیں دیتے ہیں اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی کے کیفیت کی تو وہ دنیا کی آگ ہمارے جسم کو جلاتے ہیں ہاں تو پھر جلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے لیکن جو ہے ایک دفعہ جلتے ہیں جل ختم ہو گیا اور جیسے اسٹیل میل وغیرہ کے آگ میں جل جائیں تو سکنڈوں میں مکر و میں انسان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے درد کے ساتھ اس کو پتہ ہی نہ چلے لیکن جہنم کے آپ مسلسل ہمارے کھال جلتا رہتا ہے یعنی ہمارا جسم جلتا رہتا ہے دس سے پھر گوش آتا ہے کھال آتا ہے پھر جلتا ہے کھال آتا, آتا ہے پھر جلتا ہے تاکہ درد مسلسل محسوس ہوتے رہے اللہ حمتِ کل جی یا جلو دوم بلدل نام جلو دن رہا جب بھی ان کا جلد جل جاتے ہیں تو ہم اس کو نئے جلد چلا دیتے ہیں نئے خال چلا دیتے ہیں یعنی جب جہنم کے آپ کا جسم کو ڈال دیا جاتا ہے تو جسم تو جب جسم کے خال جل جاتے ہیں تو اللہ دوبارہ خال اگا دیتا ہے تاکہ درد مسلسل رہے اس لیے ارضاء نگرامی اس دعا سے اس دعا کے ذریعے اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے حضور پناہ مانتے رہیں کہ وہ پاک ذات اپنے لطف و کرم سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور نجات دے دیں کیونکہ جہنم جو ہے جہنم سے اللہ ہی بچا سکتا ہے رضا نگرامی آگ کی تکلیف اور شدت سے کون آگاہ نہیں ہے ہم دنیا میں ایک ماچس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے سگریٹ کی بٹ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے کس کے پاس جگر ہے وہ ماچس کی آگ کو اپنے اس پر اپنی خوشی سے اس پر جو ہے صبر کے ساتھ اس کے اوپر آگ لانے اور یہ ماچس کی آگ ختم ہونے تک تو کل جہنم کی اس عظیم آگ کو آگ کی وہاں سے ہانج دور گرنے والے وہ آگ کی وہاں سے اس آگ سے دور گرنے والے چنگاریاں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں اور کبھی بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں جمالۃ النصف قرآن نے کہا ہاں جی گویا کہ جو سات اونٹوں کے برابر سات زرت اونٹوں کے برابر کتنا بڑا کل قصر کبھی فرمائے بڑے بڑے محلات کے برابر یہ جی آج سرحیح مرسلات آج نمبر 32 تینتیس ہے ترمیم بشر کلقص کانو جمالت انصف جھنم ایسی چنگ آریاں دور پھینکتا ہے گویا کہ وہ محلات کے برابر ہیں اور گویا کہ وہ زرت اونٹوں کے برابر ہیں تو اذین گرامی بے شک جہنم کی آگ ایسی چنگاریاں پھینکی ہیں کیونکہ وہ محلات تھیں کیونکہ وہ محلات جیسے کہ ایسی چنگاریاں پھینکتی گویا کہ وہ محلات ہیں گویا کہ وہ ذات اونٹوں کی طرح ہیں کیونکہ عربوں میں ذات اونٹ جسمانی طور پر بڑے قوی اور موٹے اور جسیم ہوتے ہیں لہٰذا اس سے تجویز دیا گیا لہٰذا جذین گرامی اس دعا کو انہیں اللہ تشویہ حلق نہ بنا لے اللہ جسم کو جہنم کے آپ کے کباب نہ بنا دے بو نہ ڈالے اس دوا کو نہایت سے پڑا کریں اور اللہ کے حضور اس حالت سے پناہ مانگے اور جہنم میں پہنچانے والی پہنچانے والے برے اعمال سے بچتے رہیں جہنم میں انسان برے عقائد عقائد شرکیاں اور برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں ہانج گناہ ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خال کر دیتی ہے دنیا میں اتنی ذلیل کرتے ہیں کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اور آحرت میں جہنم میں پہنچا دیتا ہے جو کہ حقیقی اور ذلت و خواری ہے انج لہٰذا اللہ جو ہم سب کو جہنم سے بچا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما آمین رب العالمین